بلمیل علیم منشی طرح من حمزی و نفی وی ولقد احد نمبر بارہ وَلَقَدْ أَخَذَ اللہ مِيثَاقَ کا بنی اسراہی مِنْهُمْ منفن عَشَرَ نقیبہ وقال اللہ انی مَعَكُمْ لئن اقمتم الصلاه واتيتم الزكاه وامنتم بالرسل وعزرتهم واقررتم الله قربانا حسانا لا اكفرن عنكم سيئاتكم ولا ادخلنكم جنات تجري من تحتها الانهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد والله ضل صواب السبيل ولقد الله میسا کا بنی اسرائیل اور یقیناً بلا شبہ اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا وطنا منہ مسنئی اعشارہ نقیبہ اور ہم نے ان میں بارہ سردار مقرر کیے وقال اللہ انی معم اور اللہ نے فرمایا بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں لئن اقمتم الصلاه اگر تم نماز قائم کرو اگر تم نے نماز قائم کی وا اتیتم الزکاه اور زکات ادا کی وا امنتم برسولی اور میرے رسولوں پر ایمان لائے وعزرتموهم اور ان کو تقویت پہنچائی انہیں قوت دی وا اقرضتم الله قرضا حسنا اور تم نے اللہ کو اچھا پرز دیا آتی کم تو میں یقیناً ضرور تمہارے گنا دور کر دوں گا تم سے ولا ادل نہ کم جناتن تجریبن تختی انہار اور میں یقیناً تمہیں ضرور ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں دریا بہتے ہیں فمن کاخارہ باد تو جس نے اس کے بعد کفر کیا من تم میں سے فقطول صوا سبیل تو یقیناً وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا گزشتہ آیت میں اللہ سبحانہ ہو و تعالی نے آیت نمبر سات میں اہل ایمان کو کہا تھا ذکروا نعمت اللہ علیکم و ميثاقہ الذی واثقکم به اللہ کی نعمت کو یاد کرو اور اس کا وہ پختہ وعدہ جو اس نے تم تمہارے ساتھ پکا کیا تھا۔ تو سب وہ کا یہ پختہ وعدہ جو اللہ تعالی نے اہل ایمان کے ساتھ کیا اب اللہ تعالی بتا رہے ہیں کہ یہ وعدہ صرف تم سے ہی نہیں لیا گیا بلکہ تم سے پہلے بنی اسرائیل سے بھی یہ وعدہ لیا گیا مگر انہوں نے عہد توڑ دیا وعدہ وفا نہ کیا عہد شکنی کی تو ذلت اور مسکنت کا شکار ہوئے لہذا تم ان جیسے نہ بنو بنی اسرائیل کے کل بارہ قبیلے تھے تو اللہ سبحانہ ہوا تو نے انہی میں سے ان پر بارہ سردار مقرر کر دیے ہر قبیلے کا ایک سردار تاکہ وہ ان کے حالات پر نظر رکھیں اور اللہ کے عہد پر انہیں قائم رہنے کی ترقین کرتے رہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لیت العقابہ میں سبو طاع پر جب بیت لی تو اس وقت آپ نے بھی بارہ نتیب مقرر کیے تھے بارہ سردار تو اللہ سبحانہ ہوا تھا نے ان کے ساتھ یہ معاہدہ کیا تھا نماز قائم کرو زکوٰۃ ادا کرو رسولوں پر ایمان لاؤ ان کی تائید کرو تقویت اور مدد کرو اللہ کو کرد حسن دو یعنی صدقہ تو پھر اگر تم نے یہ کام کیا تمہارے گناہ ختم تمہیں جنتوں میں داخل کروں گا لیکن ہوا کیا اور ساتھ ہی کہا کہ اگر کسی نے کفر کیا تو سی کے راستے سے بھٹک گیا تو بنی اسرائیل اس وعدے پر قائم نہیں رہے تو اللہ تعالی نے پھر ان کو سزا دی اللہ فرما ان کے وعدہ توڑنے کی وجہ سے شکنی کی وجہ سے لن ہم, ہم نے ان پر لعنت کی وجہ کاسیا اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا عن کہ وہ کلام کو اس کی جگہوں سے پھیر دیتے تھے نسو حجم لکی روبی اور جس چیز کی انہیں نصیحت کی گئی اس میں سے وہ ایک حصہ بھول گئے وَلَا تَزَالُوا تَقْطَلِلُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ اور آپ کسی نہ کسی خیانت پر ان کی کسی نہ کسی خیانت پر خبر پاتے رہیں گے اِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ ان میں سے تھوڑے لوگوں کے سیوہ یعنی تھوڑے لوگ بچے عن مصفح. سو آپ انہیں معاف کر دیں اور ان سے درگزر در کیجیے ان اللہ یقین اللہ تعالیٰ احسان یعنی نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے یعنی انہوں نے عہد ویسا کی پاسداری کرنے کے بجائے سموتا کا عہد توڑ دیا نمازوں کو ضائع کرنا شروع کر دیا اور خواہشات کے پیچھے لگ گئے و تبرشہوات نمازوں کو انہوں نے سایا کر دیا اور خواہشات کے پیچھے چلے اللہ پرمتو خیل جہنم کا ایندھن بنے گے اسی طرح زکوٰۃ اور طرز حسنا دینے کے بجائے بخل اور کمینگی کی انتہا کو پہنچے اور سود لینا شروع کر دیا یعنی وہ مال جو دے کر واپس ملنا ہے اس پر بھی سود لینا شروع کر دیا انہیں تو کہا گیا تھا کہ مال دو زکات کے طور پہ کرد حسن دو اللہ کو مطلب سبقہ کرو اور سرد زکات کا مال واپس آنے کی امید نہ رکھو وہ واپسی کے لیے ہوتا ہی نہیں تو انہوں نے وہ کام چھوڑا اور سود لینا شروع کر دیا ادھار دیتے اور اس پر سود دیتے اسی طرح رسولوں اور ان کی کتابوں پر ایمان لانے اور جہاد کے ساتھ انہیں تقریب دینے کی بجائے نبیوں کے ساتھ مل کر جہاد کرنے کی بجائے انہوں نے کیا کیا اللہ کی نازل کردہ کتابوں میں کی. تحریف کی معنوی تحریف لفظی تحریف بہر دو صورت اور جہاد میں جانے سے صاف انکار یہ ہو گئے جاؤ تو اور تیرا رب جا کے لڑو ہم یہیں پہ بیٹھے ہوئے چٹا ننگا صاف انکار کر دی اور تو کے بہت بڑے حصے پر عمل انہوں نے ترک کر دیا اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فبیما نقد میسا پہ جو ان سے عہد لیا گیا تھا اس عہد کو توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی وہ جالنا کلو اور ان کے دلوں کو ہم نے سخت کر دیا دلوں میں نفاق بھر گیا یہ <tinyan> <tinyan> <tinyan> جو سکے ہیں نا سکے خالص سونے اور چاندی کے ہوتے ترہم دینار خالص سونے اور چاندی کے ہوتے تھے سونا اور چاندی نرم دھات ہے سونا بھی نرم ہے چاندی بھی نرم ہے دونوں دھاتیں نرم ہیں ہے کہ انسانی مٹا ان کو ہزم کر لیتا ہے دیکھتے ہیں نا چاندی کے ورخ سونے کے ورخ کھائے جاتے ہیں انسانی اتنے نرم ہیں ان کو سخت کرنے کے لیے ان میں کیا کرتے ہیں کھوٹ ملاتے ہیں جتنی زیادہ کھوٹ ہوتی ہے اتنی زیادہ ان میں سختی آ جاتی ہے سونے چاندی کا زیور بنانے کے لیے کہتے ہیں نا کہ خالص سونے کا بناؤ تو بڑا نازک ہوتا ہے خصوصاً یہ مشینی زیور جو بنتے ہیں اس میں کھوٹ لازمی ڈالنی پڑتی ہے کیونکہ وہ بڑا باریکی کا کام ہوتا ہے اور سونا ویسے ہی نرم ہوتا ہے تو سونے کے مشینی زیور میں کھوٹ لازمی کیوں تاکہ سخت ہو تو سونے اور چاندی کے سکے پہلے رائس تھے یہی چلا کرتے تھے تو قاسیہ قاسیہ اس سکے کو کہتے تھے جس میں ملاوٹ کی گئی ہو ملاوٹ کر کے سکے کو سخت کر دیا جائے اس کو کہتے تھے قاسیہ اللہ فرماتے ہیں جالنا اروبہ کاسیا ان کے دل سخت کر دیے یہ کون سی سختی ہے ملاوٹ والی اصل میں نقل کی ملاوٹ والی یعنی نفاق کی سختی ان کے دلوں کے اندر دل ہم نے نفاق بھر دیا فون اور کالیما مواد دوسری جگہ پر لفظ اس کو اٹھا کے کسی اور جگہ پر رکھ دیا ایک جگہ سے دوسری جگہ پر رکھ دیا یا اس کے اصل مفہوم کے بجائے کوئی اور مفہوم نکالتے رہے جس طرح باطل تفسیر باطل تعبیر اور اپنی اسی خست کی وجہ سے ہیرا پھیری کر کے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو بدل ڈالا تو راہوں انجیل میں اللہ تعالیٰ نے آخر اس پیغمبر کی صفات بھی بیان کی تھی تو انہوں نے اس صفات کو ہی تبدیل کر دیا کہ یہ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صادق پا رہی ہیں اس قسم کا وہ کام کیا کرتے تھے پھر اسی طرح زانی کو سنسار کرنا اس کو انہوں نے تبدیل کر دیا منہ کالا کر کے اور گدے پر گھمانے کے ساتھ یہ انہوں نے سزا بنا دی زانی کے لیے اسی طرح سود کو حرام سمجھنا انہوں نے چھوڑ دیا بلکہ اس کو اپنے لیے ہلاک کر دے اس طرح کے انہوں نے کام کیے یہ ہے جو ہر فون کاری محمد روبی اور شریعت کے بہت سارے احکامات جو اللہ تعالیٰ ان کو دیے تھے وہ بھول گئے تو اہل کتاب کی طرح مسلمانوں کی اکثریت نے بھی یہی کام کیا ہوا ہے سب و تارا کو چھوڑا ہے اللہ کا حکم سنتے ہیں مانتے نہیں نبی کا حکم سنتے ہیں مانتے نہیں اور نمازیں پڑھتے ہی نہیں جو پڑھتے ہیں وہ بھی ضائع کرتے ہیں انہوں نے نمازوں کو چھوڑا نہیں تھا ابا ضائع کیا تھا نماز ضائع کیسے ہوتی صحیح طرح سے ادا نہ کی جائے سنت کے مطابق ادا نہ کی جائے ضائع ہو جاتی ہے نماز پھر اسی طرح سود خوری دیکھ لیں سر بڑی جھٹائی کے ساتھ اور سود کے خلاف عدالت میں درخواست دائر کرو تو جواب آگے سے کیا تھا کہ جی اس کا کوئی متبادل ہی نہیں ہے ملک کا کاروبار اور معیشت ٹھپ ہو جائے گی ایسے ذہن بن چکے ہیں ایسی سود خوری اور جہاد چھوڑ کے بیٹھے ہوئے اس کی طرف توجہ تو کوئی نہیں اور اللہ کی کتاب میں لفظی تحریف تو بہرحال لیکن معنوی تحریر کے معنی کچھ ہوتا ہے بنا کے کچھ اور پیش کر دیتے ہیں بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ضرور ہے کہ میری امت میں قیامت تک ایک ایسا گروہ رہے گا جو حق پر قائم رہیں گے بالکل وہی دین جو اللہ نے نادل کیا تھا اس پر عمل کرنے والے لوگ قیامت تک برقرار رہیں گے اور وہ اللہ کی خاطر حق کی خاطر لڑتے رہیں گے انہی کو اللہ سبحانہ و تعالی نے حزب اللہ کہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منصورین کہا ہے الحق حق پر ہوں گے اور منصورین ہوں گے ان کی مدد کی جائے گی تو بہرحال مسلمانوں میں بھی اس قسم کی باتیں آ چکی ہیں اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے پہلے مسلمانوں کو ذکر کہا بلکہ اللہ دی باسا کنبی اللہ کی نعمت جو اللہ نے تم پر کی ہے اسے ذہن میں رکھنا ہے اور اللہ کے ساتھ جو تم نے سموتھ کا آد و پیمان کیا ہے کہ ہم اللہ کی بات سن کے دار کریں گے اس کو یاد رکھنا ہے اور پھر اس کے بعد یہودیوں کا تذکرہ کیا کہ یہ وعدہ تم سے نہیں تم سے پہلے ہم نے ان سے بھی کیا تھا اہل کتاب سے بھی یہ وعدہ لیا تھا بنی اسرائیل سے اولاد یعقوب سے لیکن وہ اس وعدے پر قائم نہیں رہے نتیجہ تر ہم نے کیا کیا ان پر لعنت کی ان کے دلوں کو ہم نے سخت کر دیا تو تم بھی ہے کہ تم بھی یہ کام کر کے اللہ کی لعنت اور پھٹکار کے مستحق نہ بن جانا کہ تمہارے دن بھی سخت نہ ہو جائیں نفاق تمہارے دنوں کے اندر نہ آ جائے تو اور فرمایا والا تزار و تالی نہ ہوں یعنی آئے دن کسی نہ کسی خیانت اور بت آہدی کا ظہور ان سے ہوتا رہے گا کبھی اسی قسم کی خیانت کبھی کسی قسم کی خیانت ایک مرتبہ ایک کیس زنا کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں آیا تو آپ نے ذانی شادی شدہ کو سنسار کرنے کا حکم دیا یہود کہتے ہیں کہ ہم رجم کی آیت کتاب اللہ یعنی تو میں پاتے ہی نہیں ہیں ہی نہیں رجم کی آیت سابن کاریہ لا تو رات لاؤ پڑھو تو رات لائے اور انہوں نے پڑھنا شروع کی جہاں پہ رجن کی آیت تھی اس کو چھوڑ کے اور دائیں بائیں سے پڑھنا شروع کر دیا اور دلہ السلام رضی اللہ تعالیٰ یہودی تھے سابقہ اور یہودیوں کے عالم تھے انہوں نے کہ جیسے ہاتھ اٹھاؤ ہاتھ اٹھائی اٹھایا تو وہ آیت واضح تھی چمک رہی تھی اس طرح کی خیانتیں وہ کرتے پر میں آپ ان کی خیانتوں پر اطلاع پاتے رہیں گے ہاں خلیلم یعنی ان میں سے چند لوگ ایسے ہیں جو کسی خیانت اور بد عہدی کا مظاہرہ نہیں کریں گے ان میں سے خاص کر عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ وہ ان کے ساتھی مراد ہیں یا وہ لوگ جنہوں نے کفر کے باوجود کسی قسم کی خیانت اور بد عہدی نہیں کی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فعف فعف ان سے آپ معاف کریں اور درگزر کریں اعراض کریں یعنی ان کی انفرادی خیانتوں اور بط عہدیوں سے درگزر کرتے رہیں ان کی بط عہدیوں سے جو اجتماعی ہوں تو ان کی سرگوبی کرنا یہ بہرحال ضروری ہے انفرادی خیانت وہ معمولی ہے لیکن اجتماعی خیانت وہ خطرناک ہوتی ہے لدینہ کالو انا نسارا پہلے یہ کی بات ذکر کی اب عیسائیوں کی بات ہے فرمایادینہ کالو انا نسارا اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے کہا کہ ہم نسارا ہیں ان لوگوں سے بھی اللہ نے پختہ وا امین اللہ قالا نسارا اخذ نامی صاقہ اور وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہم نسارا ہیں ان سے بھی اللہ نے اخر نامی صاف ہم نے ان سے پختہ عہد لیا فنسو حدم مما روبی پھر جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی وہ اس میں سے اس نصیحت کا ایک حصہ بھول گئے بَيْنَهُمُ لَا يوم <القیامة> تو ہم نے قیامت تک ان کے درمیان دشمنی اور کینہ کو بڑکا دیا ہم نے بھڑکا دیا ان کے درمیان دشمنی کو اور بغض اور کینے کو کیا مت تک تو مقام <يسنعن> اور ان قریب اللہ انہیں اس بات کی خبر دے گا جو وہ کیا کرتے تھے نسارا کہتے ہیں اللہ کے مددگار نہ انصار اللہ ہم اللہ کے مددگار ہیں چونکہ یہ لوگ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں اس لیے اللہ سبحانہ ہوا تعالی نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے نسارا سے اقرار لیا لڑکے کیا کہا کہ جو نسارا ہونے کے دعوے دار تھے ہم نے ان سے ہار لیا ہم نے نسارا سے عز لیا یہ نہیں کہا بلکہ کیا کہا ان لوگوں سے عز لیا جو کہتے تھے کہ ہم نسارا ہیں مطلب یہ ہے کہ یہودیوں کی طرح نسارا سے بھی ہم نے توحید اور نبی آخر الزما پر ایمان لانے کا وعدہ لیا تھا مگر انہوں نے اس عہد کو توڑ ڈالا تو پھر نتیجہ تن ہم نے اس وقت سے لے کے قیامت مت تقریب کے درمیان دشمنی اور کینہ بری بھڑکا دی آپس میں دشمنی آپس میں کینا اس وقت بھی ان میں آپس میں مذہبی عداوت بہت زیادہ مسلمانوں سے کہیں زیادہ پائی جاتی ہے فرقہ وارانہ تعصب مسلمانوں میں بھی ہے لیکن یہود و نشارہ میں عیسائیوں میں عیسائیوں کے اندر فرقہ وارانہ تعصب بہت زیادہ ہے اور یہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن اور ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں ہاں مسلمانوں کے مقابلے میں وہ ایک ہو جاتے ہیں اور یہ مسلمانوں کے مقابلے میں جو ان کا ایک ہونا ہے یہ صرف مسلمانوں کے جہاد ترق کرنے کی وجہ سے ہے اور اگر مسلمان پھر علم جہاد کو بلند کر لیں تو پھر یہ مسلمانوں کے خلاف بھی کبھی ایک نہیں ہوں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پیسہ لوگ آپ ان کو اکٹھا سمجھتے ہیں ایک سمجھتے ہیں وہ قلوب ہم حالانکہ ان کے دل آپس میں جدا جدا ہے اب افسوس تو یہ ہے کہ مسلمانوں میں ہی اتنا اختلاف اور دشمنی پیدا ہو گئی ہے کہ صرف مسلمان نام نام مسلمانوں کا کہ یہ مسلمان ہے صرف یہ نام میں متحد ہے مسلمان سارے کہلواتے مسلمان اور کسی کام پر یہ اتحاد اور اتفاق نہیں کرتے اور کافر لوگ جو ہیں یہ مسلمانوں کی اختراق سے فائدہ اٹھا کر مسلمانوں پر حکومت کر رہے اہل کتاب رسول کتاب اہل کتاب بے تمہارے پاس ہمارا رسول آیا ہے جو تمہارے لیے ان میں سے بہت سی باتیں کھول کر بیان کرتا ہے چھپایا کرتے تھے اخبار اور بہت سی باتوں سے درگزر بھی کرتا ہے قَد اللہ نور کتاب مبین یقینا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور کتاب مبین آئی ہے یہ حدود سارا کے ہم توڑنے اور حق سے منہ مو موڑنے کا ذکر کرنے کے بعد ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دی جا رہی ہے کہ یہودیوں نے بھی عہد شکنی کی نسارا نے بھی عہد سکنی کی اب تم دونوں کو یہودیوں کو بھی اور عیسائیوں کو بھی دعوت ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں اور اس آیت میں اللہ سبحانہ صع نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو سکتے بیان کی ایک صفت یہ کہ بہت سے احکام جو اللہ نے تورات انجیل میں نازل کیے تھے اور یہ انہیں چھپاتے تھے یہودی اور عیسائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ حکامات بیان کرتے ہیں جیسے رجب کی آیت اسی طرح ہفتے کے دن والوں کا واقعہ اللہ نے مسلم پکڑنے سے منع کیا تھا اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات سے متعلق جو آیات تھی طوراتوں نے جیل کی وہ چھپاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر کی تو یہود ان تمام باتوں کو چھپایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے انہیں کھول کر واضح کر کے بیان کر دیا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودین مرد اور عورت کو لایا گیا اور ان سے انہوں نے جناب کیا یہودی تھے پوچھا کہ سے بتاؤ تو میں کیا ہے تو کہتے ہیں کہ ہمارے علماء نے اس کی سزا یہ رکھی ہے کہ چہرے کو سیاہ کر دیا جائے اور گدے پر انہیں گشت کروایا جائے منہ کالا کر کے پھیلایا جائے یہ سزا اب جدہ بن سلام رضی اللہ تارا نے کہا کہ ان کی علماء کو آپ دوہرات سمیت بلائیے تو رات لائی گئی ان میں سے ایک نے رجم کی آیت پر ہاتھ رکھ کے اور آگے پیچھے سے پڑھنا شروع کر دیا عبداللہ بن سلام رضی اللہ اپنا ہاتھ پڑا ہٹاؤ تو جب اس نے ہاتھ اٹھایا تو نیچے سے رجم والی آیت نکلی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنسار کرنے کا حکم دیا تو اس طرح کی بہت سی باتیں جو یہ چھپاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سہر کرتے ہیں پر جات کو تمہارے پاس آیا ہے اللہ کی طرف سے نور و کتاب مبین نور روشنی اور واضح کتاب نور سے پرات اللہ کی کتاب ہی ہے الگ چیز نہیں ہے نور یعنی کتاب مبین اس غور کو کہتے ہیں واؤ تفسیریہ واؤ تفسیریہ کہ پچھلے جملے کی تفسیر اگلے جملے میں پچھلے لفظ کی وضاحت اگلے لفظ میں اور پھر اس کی وضاحت اگلی آیت کے ساتھ بھی ہو رہی ہے اللہ اس نور اور کتاب مبین کے ذریعے ہدایت دیتا ہے اب اگر نور اور کتاب مبین دو الگ الگ چیزیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ کہتے بھی ہی ملاح اللہ ان دونوں کے ذریعے ہدایت دیتا ہے لیکن دو کا لفظ نہیں بولا ہما نہیں بلکہ بھی ہی کہا ہے اس ایک نور اور کتاب مبین ایک ہی چیز ہے اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے من تبا ردوانہ اس کو جو اللہ کی رضا مندی کی اتباع اور پیروی کرتے ہیں پھر اسی طرح سے قرآن مجید کو اللہ تعالی نے کئی مقامات پر نور قرار دیا ہے مثلا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں طلبینہ آمانو بھی ازا ہوں وہ وہ لوگ جو اس نبی پر ایمان لے آئے اور اسے قوت دی ان کی مدد کی اور وہ اور انہوں نے پیروی کی کس کی النور نور اللہ ان جو نور اس نبی کے ساتھ نازل کیا گیا ہے اس نبی پر ایمان لائے اس کی مدد کی اس کو تقریب دی اور اس نور پر ایمان لائے جو نور اس کے ساتھ نادل کیا گیا ہے یعنی کہ اللہ کی نادل کردہ کتاب یہ نور ہے اسی طرح, طرح اللہ تعالیٰ کرما سورت کابل میں فعمین بلا ہی والنور رسولی اللہ انزلنا اللہ پر ایمان لاؤ اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس نور پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا ہے تینوں چیزیں الگ الگ وہ کیا ہے پرانے مجید اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورت نساء میں آپ پڑھ چکے ہیں یا الناس کم برہم ربی ربکم لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل آئی ہے وہ انزل ارئی کم نور امینا اور ہم نے واضح نور تمہاری طرف نازل کیا ہے مبروز نے کیا. کیا, کیا کیا ہے نازل, نازل کیا ہے تو یہ اور اس طرح کی دیگر کئی ایک دلیلیں ہیں جو اس بات کا واضح طور پر درارت کرتی ہیں کہ نور اللہ تعالی کی طرف سے نازل ہونے والی وحی کا نام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور قرار دینا ان اس آیت کی وجہ سے درست نہیں